اللہم صلی علی محمد و محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پاکستان کی مختلف ذیلی شاخیں اور تمام سامعین برادران فاران سب کو شمس سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درج نمبر 403 سو تین اب ہے ہاں جی شروع سے لے کر ابھی تک دعوی شریف کا آج چار سو تین درس ہے اور عورات فتح کا آج پینتالیسواں درس ہے اس میں ہمارے سلسلہ عبارت جو ہے ملک الجبار شروع ہونے سے پل ہے ہاں جی ہم نے نازک بتایا تھا چونکہ اس میں لا الہ الا اللہ پچاس مرتبہ تکرار ہوا ہے تو دو مقدمہ یہاں میں نے عنوان ایک تو ملق ذکر کے فوائد اور ثواب دوسرا لا الہ الا اللہ کے فیوزات سلمان سے تو لال کے فضات کے حوالے سے ابھی تک جو ہے آٹھ احادیث یا نو آپ لوگوں تک پہنچایا تھا ابھی نواں حادث ہے آٹھواں تک جو عادیث پہنچایا تھا آپ لوگوں کو حضرت نظم الدین قبرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شاعر الحائر سے آپ لوگوں کو نقل کیا تھا ابھی جو احادیث ہے وہ عالم سنت کے مختلف کتابوں سے اور ان کے انہوں نے تبلیغی لوگوں کے لیے کہ عام عوام کو استفادہ کے لیے مختلف تذبیحات دعاؤں نمازوں کے ثواب پر مشتمل حدیث کی کتابوں میں سے انہوں نے مختلف علمانات پر حادیث جمع کیا اس میں اس کتاب کا انہوں نے جنت کے خزانے لکھا ہے اس میں سابقہ جن کتابوں سے لیا ہے اس کا نام لیا تحقیق حوالہ تو نہیں دیا نام دیا ہے تو اس کتاب سے میں آپ لوگوں کو تین چار حدیث نقل کر رہا ہوں لیکن لال اللہ کے پڑھنے کے ثواب کے حوالے سے کیونکہ لال اللہ کے ثواب کے بارے میں اس کے لیے کوئی شاع سننی نہیں آتا تمام امت ہائے اسلام آدم سے لے کر خاتم تک جو ہے اس کلمے کی عظمت اس کلمے کی فضیلت سب کس اس کو معترف ہے ہاں جی اور لہٰذا جو اس میں اگر کسی دوسرے مسالک کے اور حادیث کی کتابوں اس کے ثواب لکھتے ہیں تو چونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے اس قلم کے ثواب پر کسی کو اعتراض نہیں ہاں لہٰذا اس میں کوئی خواہ نہیں وہ کتاب جنت یا خزانے میں سے چند حدیث نقل کر رہا ہوں تو ہمارے سلسلے حدیث میں سے ابھی نواں حادث ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں ہماتین جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ کلمہ عرش الائی تک پہنچ جاتا ہے ہماتیں لیکن یہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جب بندہ لا اللہ پڑھتا ہے اور عرش الائی تک پہنچتے ہیں پہنچ جاتا ہے لیکن شرط یہ اس کے لیے کہ اس کلمہ کا پڑھنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اس حدیث میں یہ ایک شرط ہے اس بہ گن اس کے کلمہ کا پڑھنے والا کبیرہ گناہوں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے ہاں جیسے جو ہے چوری ہے ڈاکہ ہے حیاسوس کام مختلف کام ہے ہاں جی اس طرح کی جو ہے رشوت خوری ہے حرام خوری ہے ہاں جی تو اس طرح کے بڑے بڑے گناہان کبیرات سے وہ قتل نفس ہے ہاں جی ناحق اس کے بڑے گناہوں سے وہ اجتناف کرتا ہے ہماتے ہیں شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا پڑھنے والا قبرہ گناہوں سے پشتا رہے اور یہ قبرہ گناہوں سے پچھتا رہے تو جب یہ بندہ لا للہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ کلمہ عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے یہ جو ہے جنت کے خزانے صفحہ نمبر چھیانوے حدیث نمبر چھ سو ہے کتاب ترمیزی جو ستہ میں سے اس میں سے انہوں نے نقل کیا ہے تسوان حدیث جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو اس کلمے کے کہنے والے کو جو خلوص اس کلمے کو کہتا ہے ایسا کلمہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو کسی نہ کسی دن ضرور نفا پہنچائے گا کسی نہ کسی دن خواہ اس کلمے سے پہلے کچھ نفا پہنچا ہو یا نہ پہنچا نہ پہنچا ہو لیکن جو ہیں ہاں یعنی دوسرے نیک اعمال کے ذریعے سے لیکن یہ کلمہ اس کو کسی نہ کسی دن ضرور نفع پہنچائے گا اس مطلب کیا ہے ہاں یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ یقینا نافع ہے بندے کے لیے نافع یہ اس کلمے کے پڑھنے سے انسان کے گناہ بھاخشے جاتے ہیں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے ہاں انسان کے گناہ بھاخشے جاتے ہیں ایک حدیث میں نے کہیں پڑھا تھا ہاں جی پیارے نبی ہیں جب بندہ خلوص دل سے مسمان بندہ خلوص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے جسم سے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جس طرح موسم خزان میں ہوا چلنے پر درختوں سے پڑتے تھرا تھر ہیں ایسا اس طرح شادیش مبارکہ ہے اس مقدس کلمے کے ثواب کے بارے میں ہاں جی تو یہاں یہ جی ثواب حدیث نمبر نے مندر میں فرمایا کلمہ لا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو کسی نہ کسی دن ضرور نفع پہنچائے گا خواہ اس کلمے سے پہلے کچھ نفع پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ یعنی یہ کلمہ یقینا نافع ہے یہ عدیث کتاب جنت کے خزانے صفحہ نمبر 96 حدیث نمبر 623 ہے حدیث نمبر 11 پیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حق جل مجد کی خدمت میں عرض کیا الٰہی مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دے جس سے تیرا ذکر کرو پیشا تو اشارت ہوا موسا لا الہ الا اللہ کے ساتھ میرا ذکر کیا کرو ہاں جی اللہ نے فرمایا موسٰ لا الہ الا اللہ کے ساتھ میرا ذکر کیا کرو حتموسٰ ہاں نے علیہ السلام نے عرض کیا الہی یہ کلمہ تو سب کہتے ہیں ہاں یہ کلمہ تو سب کہتے ہیں اے ساتواں موسیٰ تم نے اس کلمے کو کیا سمجھا ہے اگر ساتواں زمین اور آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کلمے کا وزن بڑھ جائے گا اللہ حضرت اللہ حضرت مسا کو اللہ تعالیٰ نے خطاب میں فرمایا ہاں کہ مسا ہاں ساتواں زمین اور آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, جائے تو اس کلمے کا وزن بڑھ جائے گا یادی جو ہے اس کتاب جنت کے دروازے جی جنت کے خزانے جنت کے دروازے نہیں ہیں جنت کے خزانے اچھا صبح نمبر چھیانوے حدیث نمبر چھ سو تیس میں ذکر ہوا ہے یہ بھی تقرار ہو حدیث نمبر بارہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین جی لا الہ الا اللہ ہے ہاں جی اور بہترین دعا الحمدللہ ہے بہترین ذکی جی لا الہ الا اللہ بہترین دعا الحمدللہ یہ بھی جو ہے جنت کے خزانے صفحہ نمبر چھیانوے حدیث نمبر چھ سو پچیس ہے اور کتاب نسائی سے انہوں نے نقل کیا سنن نسائی سے یہ حدیث نقل کیا ہے تو حدیث نمبر جو ہے تیرنگ جو ہے اسی لال کے فضلت کی حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو اصل فرما دیں نبی نے تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو لوگوں نے دریاف کیا ایمان کس طرح تازہ ہوتا ہے پیارے نبی نے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو یہ حدیث بھی جو ہے بے جنت کے خزانے صفحہ نمبر چھیانوے حدیث نمبر چھ سو پچیس ہے ہاں تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی کتنی بہترین حدیث ہے جی کتنی جامع حدیث ہے ارے نبی نے فرمایا تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو ہاں جی ہر روز ایمان کو فریش کیا کرو ان میں اگر کوئی زنگ لگ گیا دلوں پہ کچھ شرک کی کچھ نفاق کی ہاں کچھ قخر کی انسان ہے کچھ بھی آگے سے غلط سوچیں آ جاتے ہیں منفی سوچیں اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے یاقصن گناہوں سے گناہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے خدا پر ایمان توقع اِیو اللہ پر بھروسہ ان چیزوں میں کمی آ جاتے ہیں تو پیرے نوی نے فرمایا تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو لوگوں نے دریافت کیا ایمان کس طرح تازہ ہوتا ہے فرمایہ کا شرط سے لا الہ الا اللہ کہا کیا ہو تو عزین گلامی یہ بھی جو ہے کتاب مسند احمل سے انہوں نے نقل کیا اسی جنت کے خزانے میں صفحہ نمبر چھیانوے حدیث نمبر چھ سو چھبیس ہے تو ازین گلامی تمام یہ تیرہ حدیث ہاں جی جو لا الہ اللہ کے بارے میں فضائل ہے آٹھ حدیث ہم نے نجم دن کو برا ہاں جی علیہ الرحمٰ کی کتاب ساحر سے نقل کیا اور باقی جو ہے پانچ حدیث جو ہے اس جنت کے خداجے سے نقل کیا اور ان سب کو سامنے رکھیں تو توجیے ہے یہ تمام حوضات لال اللہ کی و صرف لا اللہ پڑھنے کا ہے نا لا اللہ پڑھنے کا ہے کیونکہ ہماری یہ درخت ہے مقدمہ ہیں ملک الجبار کا ہاں جی اس میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اور آسماءِ حوصنہ بھی ساتھ ساتھ ہے. لا لہ ملک الجبار الملک الجبار اللہ کے آسماءِ حوسنہ میں سے دو ساتھ ہے. لا لہملک الجبار لا الہ الا اللہ ہاں جی عزیز الغفار اسی طرح جو ہے ہر اسم کے ساتھ عزیز و اِس بھی ایک العزیز اور الغفار دو اسم اسم میں اعظم ساتھ لا اللہ, اللہ کے ساتھ اور اسی طرح جو ہیں لا لہ لہ الکریم ستار لا لہٰ الکریم کی اسم اعظم بھی ساتھ ستار اسم اعظم بھی تاریب طارب جو ہے ہر اسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دو اسم اعظم یا ایک اسم اعظم ضرور ساتھ ساتھ ہے تو یہ جمام حوضات و برکات جو ہے صرف لا لا اللہ پڑھنے کا ہے جبکہ ملک الجبار کے پچاس دعا کلمات میں حل لا الہ الا اللہ کے ساتھ دیگر اضماع الحصنہ کا اضافہ ہے حل لا الہ اللہ کے ساتھ دو کلمہ دو میں اعظم باقی اسماع الحسنہ میں سے یا ایک تو ہر صورت میں ہے خالی لال اللہ تو کہیں بھی نہیں تو اس طرح جو ہیں اس مقدس کلمے کا ثواب بے شمار ہوں گے ہیں اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کو با معرفت اور کمال خضو و خوشو کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما یہ دعا اللہ کی معرفت کا یہ دعا ملک الجبار جو ہے اللہ کی معرفت کا اللہ کو پہچاننے کا میرا وہ اللہ جس کے سامنے میں شدریز ہوتا ہوں وہ اللہ جس کے میں بندگی کرتا ہوں ہاں وہ اللہ جو ہے جس کے ہر حکم پہ میں لبے کہتا ہوں جس کے میں سجدہ کرتا ہوں وہ اللہ کتنا عظیم اللہ ہے ہاں اس کی معرفت کا اگر آپ ملک الجمار والی حصے میں اللہ کے جو ہے آسما الحسنات پہ غور کریں تو آپ کو ایک ہاں اللہ کی معرفت کا ایک سمندر مل جائے گا ایک عظیم خزانہ مل جائے گا یہ دعا اللہ کی معرفت کا ایک عظیم علمی خزانہ ہے ملک الا اللہ پوری دعائ فتح کاش ہم ان دعاؤں کے معنی و مفہوم میں تدبر و تفکر کر باتیں مرباشی دنیا جو ہے ہم اپنی مکتب میں مدارس میں ہاں جی ان دعاؤں کو صرف زبانی لٹا کر زبانی پڑھنے کی عادت نہ ڈالیں جس طرح مسلمان قرآن کو زبانی پڑھنے کی عادت ڈال زبانی حفظ کرتے ہیں بس پڑھتے ہیں رٹا لگاتے ہیں وہاں قرآن کیا کہہ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہاں جی صرف خالی تلاوت کر لیں بس سوچے ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے اس طرح ہم بھی ان دعاؤں کو جو ہے صرف پڑھتے ہیں باقی انسان کو پتہ نہیں چلتا آسان لوگوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اللہ سے میں کیا مانگ رہا ہوں دعا ادا نہیں کر رہا ہے دعا ماننے کی چیز ہوتی ہے دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے یہ دعائیں مانگنے کی کیفیت میں پڑھنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو خوش ملے گا آپ کی کوئی روانی ترقی ہوگی اللہ سے تغرب حاصل ہوگا ٹھیک ہے جی تو لہٰذی کا ش ہم ان دعاؤں کے معنی و مفہوم میں تدبر و تفخر پاتے ہماری قوم نے ان عظیم دعاؤں کو صرف پڑھنے پر ایک کیا ہوا ہے جبکہ اوراد فتح پورا کا پورا خصوصا ملک الجبار اور 99 اصماء الحسنہ والی دو حصے اللہ کی معرفت کا ایک باہر بے قرآن ہے جتنا اس میں تدبر کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کے معرفت کے دروازے کھلتے جائیں گے اور بندہ ان دعاؤں کے بدولت ایک حقیقی عارف باللہ کے مرتبے پر پہنچ کر دنیا و مافیات سے لا تعلق ہو کر اللہ ہی کا ہو کر اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے گا کاش ہم ان دعاؤں میں تدبر کر پاتے کاش ہم ان میں تفکر پر کر پاتے اور معرفت کے اعلیٰ منازل کو چھو پاتے ہاں جی ہم جو ہے ان دعاؤں میں تدبر کرنے کے پیشے ہم ہر جاہل و نادان کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے ہاں جی دین کو سمجھنے کے لیے دن بھی مکتب و مدرسے میں محنت نہیں اٹھائی ہے زحمت نہیں اٹھائی ہے ہاں جی تو پھر ان سے آپ کیا حاصل کریں گے ایک سے لفظ سکتے ہیں نا جن محقائق سے نہیں کیسے کر پائیں گے عظیم میں ہمیں اپنے جتنے مکتب ہیں نرواشی دنیا کے ان میں علماء کو کی ذمہ داری ہے مدرسین کی ذمہ داری ہے کہ ان دعاؤں کی معنی موسوم سے جو تصبیحات ہیں جتنے اورات ہیں دعائیں ان سب کے معنی معموم سے قوم کے بچوں کے ذہنوں کو منور کر خوشن آج کے دور میں آج کے دور میں اگر ہم بچے کے ذہن میں خدا کو خدا خوفی نہ ڈال سکے خدا کی معرفت نہ ڈال سکے خدا اور بندے کے درمیان جو قرب کا مقام ہے ہیں اس کو اس کے احساس نہ دلا سکے ہاں جی وہ جنت جہنم کے جو ہے جنت کے شوق اور جہنم کا خوف نہ ڈال سکے حسن اللہ کے بارے میں کہ وہ میں ہاں جی میرا اللہ کیسا عظیم اللہ ہے میں اللہ کے کتنے احسانات کے سمندر میں غرف ہوں میرا اللہ کے میرے اوپر کتنے عظیم احسانات میرا اللہ کتنے عظیم ہے ان آسما الحسن تووں کی برکت صاحب اللہ کو پہچان سکتے ہیں تو اللہ کو پہچانیں گے تو اس کے تعت تو کر ہی کر نہیں ہوگا کہ بغیر نہیں رہ سکتا ہے تو معرفت ہوگا اعتعاد جو معروفت کے لازما ہے حقیقی معروفات ہوگا اعتعمت کے بغیر بندہ رہ ہی نہیں سکتا ہے خود بخود اعتعمت کریں گے لیکن ہم معروفات حاصل کرنے کے لیے ہیں ہم صرف الفاظ پر اکتفاق کرتے ہیں اس طرح تو ہم کسی روحانی مقامات تک نہیں پہنچ پائیں گے اعظہ نگرہ میں الفاظ پر پڑھ کے نہیں پہنچتے ہیں معنی کے ادراک سے انسان کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں حقائق کے ادراک سے جان کسی روانی مقام کو دھر کر پاتے الفاظ سے تو کہیں بھی نہیں پہنچتے الفاظ کے درجے بہت نیچے ہیں لہٰذا کاشم ہاں جی ان میں تبخر پار کر پاتے اور معرفت کے اعلیٰ منازل کو چھپاتے باہر حلوامہ تحفے کی الاب العظیم والل تو والی میرا اللہ سے دعا کہ امن دم دعاؤں کو با پڑھنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب بنا